بلہوم قوم پوگ کیا کفار تکزیب امبیا کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے ہیں بلکہ وہ تھے ہی سرکش لوگ